ناسوگو تم کھاؤ فل عرضی ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلالاً طیبا حلال ان طیبہ حلال پاکیزہ ولا تو تب رو اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ لگو ان نہ ہودو مبین یقیناً وہ تمہارے لیے واضح ظاہر دشمن ہے گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ خانہ و تعالیٰ نے اپنی الوحیت ربوبیت معبود بر حق ہونے کے دلائل دیے اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ مشرقین ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اوروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں خدائی الہی صفات کا حامل اپنے معبودوں کو قرار دیتے اور سمجھتے ہیں اور ان سے حد درجے کی محبت رکھتے ہیں جبکہ اہل ایمان اللہ سبحانہ ہوا تھا سے بڑھ چڑھ کے محبت کرنے والے ہیں اہل شرک کے غلوب اور اپنے تراش کردہ بتوں محبو باطلہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ اللہ سبحانہ بٹھانا نے جو کچھ حلال کیا اگر ان کے محبو دان باطلہ اسے حرام قرار دیں یہ اسے حرام سمجھتے اللہ تعالی نے جسے حرام قرار دیا ہے وہ اس کو حلال قرار دیتے تو حلال سمجھتے ایسے ہی اہل شرک اپنے بتوں کے نام پہ باطل معبودوں کے نام پہ مختلف قسم کے جانوروں کو حرام قرار دے لیتے اپنے اوپر اور ان کے معبودوں کے نام پر وہ اسے چھوڑ دیتے جس طرح صاحبہ بحیرہ وسیلہ عام ان کا تذکرہ آگے آئے گا تو یہ کام وہ لوگ کیا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے عمومی طور پر تمام لوگوں کو خطاب کیا یہ سورہ بغرہ میں دوسری مرتبہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے یا یون ناس کہہ کر خطاب کیا ہے پہلے پہلے سپارے کے آغاز میں جب اللہ سبحانہ ہوا نے اہل تخبہ اہل کفر اور اہل نفاق تینوں قسم کے گروہوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا یا یونا سربدو رب قم اللہ خالہ لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کی دعوت دی اب یہاں توحید کے بیان کے بعد حلال و حرام کے سلسلے میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے پھر عموماً تمام تر لوگوں کو مخاطب کیا ہے چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل یا کسی بھی جین و مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یوحََ ناسو کو لو فی الارض عردی حلال اے لوگو جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے کھاؤ حلال اور پاکیزہ حلال ہو پاکیزہ ہو وہ کھاؤ حلال ہو لیکن پاکیزہ نہ ہو وہ بھی نہیں کھانا پاکیزہ ہے لیکن حلال نہیں وہ بھی نہیں کھانا حلال بھی ہو پاکیزہ بھی تو وہ کھاؤ والا تب کبھی رخ اور شیطان کے صدموں کی پیروی نہ کرو شیطان کے پیچھے نہ چلو یقیناً وہ تمہارا واضح دشمن ہے ظاہر دشمن ہے تو یہ شیطان کی باتیں مان کے شیطان کے کہے پہ چال کے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال جانتے تھے تو اللہ سبحانہ ہوا تو نے اس سے منع کیا ہے انما یا امرکم ود سو ایبل یقیناً تو صرف تم کو برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا سو کہتے ہیں برائی کو تھوڑی ہو یا زیادہ لیکن فحشا ایسی برائی ایسا بنا جو حد سے زیادہ بڑا ہوا ہو حد سے گزرا ہوا بہت زیادہ بڑا گناہ اس کو فحشا کہتے ہیں بے حیائی وہ انتقول اللہ ہی مالا عالامین کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے یعنی اپنی طرف سے ہی حلال اور حرام بناتے پھرو اپنی طرف سے باتیں اللہ سبحانہ آنا کی طرف منسوخ کرتے جاؤ شیطان اس بات کا تمہیں کہتا اور حکم دیتا ہے و عیدا قید اور جب ان کو کہا جائے اتبر اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالی نے نازل کی ہے پالو تو کہتے ہیں بلن تبی الفنا بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا اوا لو کانا آبا کے رو نہ کیا اگر سے ان کے آبا باپ دادا وہ عقل نہ رکھتے ہوں کچھ بھی و لا اور وہ ہدایت نہ پاتے ہوں پھر بھی یہ ان کی پیروی کریں گے یہ اہل کفر کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد بڑے وڈیرے گزشتہ گزرے ہوئے بزرگ وہ ہم سے زیادہ سیاح زیادہ عقل مند زیادہ سمجھدار تھے تو وہ جس طرح کرتے رہے زندگی گزارتے رہے ہم بھی ویسے کریں گے ویسے زندگی گزاریں گے ویسے طریقہ کار کو اپنائیں گے جبکہ اللہ سبحانہ و تو بلاتا ہے دلیل کی طرف کہ دلیل کی پیروی کرو اللہ کی نازل کردہ وحی کی اتبا پیروی کرو موسیٰ علیہ سلامت و سلام نے فرعون کو جب دعوت دی مو اس کے سامنے پیش کیے تو اب فرعون نے بھی یہی چال کری کہتا خمادار القرون اولا اچھا باقی تو تیری باتیں ساری ٹھیک تو نے ہمیں لاجواب کر دیا لیکن یہ بتا کہ وہ جو پچھلے لوگ ہیں ان کا کیا حال ہے اب یہ ایک بڑا خطرناک سا سوال ہے اگر موسا علیہ سلاد و سلاب یہ کہہ دیتے کہ وہ تمہارے باپ دادا ٹھیک تھے تو یہ کہتے ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہی ہیں اسی مدد اسی دین پر کر رہے ہیں اور اگر موسا علیہ سلاد و سلاب یہ کہہ دیتے کہ وہ گمراہ تھے تو پھر کو پھر موقع مل جانا تھا کہ دیکھو یہ تمہارے باپ دادا کو گمراہ کرتا ہے اشتعار گیزی اس نے پھیلا دینی تو موسا علیہ سلاۃ سراب کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و بسیرت سے نوازا انہوں نے اس سوال کا جواب بھی دیا اور کسی قسم کا اعتراض بھی کھڑا نہیں ہونے دیا پر علما ربی تھی کتاب لا ربی و لائن وہ جو قرون الا کے لوگ ہیں پہلے گزر چکے ہیں باپ دادا ان کا علم اللہ کے پاس ہے لوہے محفوظ میں ہے اللہ کے پاس کتاب میں ان کا علم موجود ہے لا بندور ربی والا انسان اللہ کو کچھ بھولا نہیں ہے نہ ہی اللہ تعالی سے کوئی چیز آگے پیچھے ہوتی ہے لہذا ان کا معاملہ اللہ کے میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں دلیل کی روشنی میں بات کر رہا ہوں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لاؤ آج بھی بہت سے لوگ یہی کام کرتے ہیں جب ان کو سمجھایا جائے بتایا جائے تو کہتے ہیں اچھا وہ وڈکے وڈیرے بزرگ بابے دادے پردادے وہ سارے غلط تھے یہی سوال آج بھی ہوتا ہے تو ان کا بہترین جواب ہے علم ہا فی ربی فی کہ لا یذل ربی ولا انسان سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے ان کا معاملہ اللہ کے سکر دلیل ہے یہ اس کا کوئی جواب ہے تو وہ بتاؤ نہیں تو اس کو مانو اسی آیت سے تقلید شخصی کی تقلید جامد کی تردید بھی نکلتی ہے اللہ سبحانہ ہوا کی وحی قرآن مجید فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کی سنت اور حدیث وہی الہی کی دونوں صورتیں قرآن اور حدیث اس میں سے کوئی دلیل کوئی بات پیش کی جائے تو بندہ اسے صرف اس وجہ سے رد کر دے کہ ہمارے بڑوں بزرگوں پیروں فقیروں اور علماء اور سبق اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ان سے یہ طریقہ کار ثابت نہیں ہمارے امام صاحب نے ایسے نہیں کہا لہذا ہم نے نہیں کرنا اس کا نام ہے تکلیف اور یہ ہر صورت میں حرام اور نظر قرآن و حدیث کی موجودگی میں دلا دلیل دوسرے کی بات کو مان لینا مسئلہ دین کا ہے بات ہے دین کی اب جو دین کی بات ہے اس پر قرآن یا حدیث کی کوئی دلیل موجود ہونی چاہیے لیکن یہ دین کی بات مانتا ہے دوسرے آدمی کی اس پر نہ دلیل قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے دلیل کے بغیر دلیل ہے ہی کوئی نہیں اللہ نے نازل ہی نہیں کی اس کے بارے میں اس کو مان کے بیٹھا ہوا ہے اس کا نام تقلید ہے اور یہ حرام اور ناجائز ہے ہاں علماء نا پھوکا صلف سلف یا خلف کوئی بھی چھوٹا ہو یا بڑا کوئی ایسی بات بتائے جو قرآن و حدیث کے موافق اور مطابق ہو وہ ماننا جائز ہے اس کا نام تقلید نہیں قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ بتائیں ایسی بات کریں جس پر دلیل موجود ہے کتاب اللہ میں دلیل موجود ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو تسلیم کر لینا مان لینا یہ تقلید نہیں تقلید ہے قرآن و حدیث کے خلاف کسی کی بات ماننا اس کی مثال وہ تقریر ترملی والی بڑی مشہور مثال ہے اس نے لکھا کہ حق اور انصاف تو یہی ہے کہ ترجیح اس مسئلے میں وہ امام شافعی کو ہے لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں یاجب علینا تقلید و ہم پہ اپنے امام کی تقلید واجب ہے مان رہا ہے کہ اس مسئلے میں حق اور انصاف یہی ہے کہ امام شافی راہبہ اللہ کا موقف وہ ٹھیک ہے حدیث کے مطابق ہے حدیث میں بھی وہی ہے جو امام شافی کا موقف ہے لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں لہذا ہم نے حق اور انصاف کی بات نہیں ماننی اپنے امام کی ماننی اس کا نام ہے تکلیف کہ حق معلوم ہو جائے پھر بھی نہ مانیں کہ بڑوں کی ماننی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو کہا جائے اب ما انزل اللہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی اللہ کی نازل کردہ وہی کی اتباع کرو تو کہتے ہیں بلن تبی ما السینا آبا انا بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا تو یہ گمراہی ہے تو مثر اللہ ددینہ کا فارو کا مثر اللہ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال کی طرح ہے ینعقو بما جو ایسی چیز کو پکارتا ہے لا یس دعا انا جو پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سنتے جانور ینعقو اس کا مانا ہوتا ہے بکریوں کو ہانکنا ڈانٹنا. یعنی جو جانور ہیں وہ آواز محسوس کرتے ہیں یا ان کو بلایا جائے پکارا جائے تو اپنے مالک کی پکار بھی وہ دوڑ کے چلے جاتے ہیں مانوس ہونے کے بعد مالک کے پاس آ جاتے ہیں اس کی آواز سنتے تو کافروں کی مثال بھی ایسے ہے یہ مثال دو طرح سے ہے ایک تو یہ کہ کافروں کو سمجھانے والا وہ ایسے ہی ہے جیسے جانوروں کو بتا رہا ہے ان کو کچھ پلے نہیں پڑتا سممن بک من, من بہرے ہیں ڈونگے ہیں اندھے ہیں بہملا لا فہرون پس وہ عقل نہیں رکھتے حق کی بات نہ سنتے ہیں نہ حق کی بات وہ ان کی زبانوں پر آتی ہے نہ حق ان کے دلوں میں داخل ہوتا ہے نہ حق کو وہ دیکھتے تو یہ کفار کی مثال اللہ سبحانہ نہ نے دی ہے بلکہ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے یہ کل انعام جانوروں کی طرح ہے بل ہم ازال بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں جانوروں سے بھی بدتر اور برے ہیں یا من کلینا ہی انکن تمتا کو تعبدون اے وہ لوگ لائق ہو جو چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں اس میں سے پاکیزہ کھاؤ للہ اور اللہ کا شکر کرو ان کم تم یا ہوتا کو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو پہلے تمام لوگوں کو خطاب کیا کہ حلال اور پاکیدہ کھاؤ اب اہل ایمان کو خصوصی طور پر خطاب کیا اور کہا حلال اور پاکیزہ کھاؤ اسی طرح اللہ سبحانہ کھانا نے رسولوں کو بھی خطاب کیا فرمایا رسولو حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور صالح اعمال کرو تو یہ خصوصی خطاب عمومی خطاب کے بعد ہے تم پر صرف حرام ہے میتا مردار ودن اور خون وَلَحْمَ لہم اور زیر کا گوشت وَمَا اوہلہ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور جو غیر اللہ کے لیے پکارا گیا ہو یہ چار چیزیں اللہ سخانہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں اصل محسوس تو یہ ہوتا ہے اس آیت سے کہ صرف اور صرف یہ چار چیزیں ہی حرام ہیں باقی کچھ بھی حرام نہیں پرانے مجید میں دوسرے مقام پر آیا ہے کُ اللہ اجدیم محرم یتان جو وہی میری طرف کی گئی ہے اس وہی میں کسی کھانے والے پر کوئی بھی چیز میں حرام نہیں پاتا سوائے ان چار چیزوں تو ظاہر معلوم ہے صرف یہ چار حرام ہیں باقی کچھ بھی حرام نہیں اور پھر دیگر چیزیں جو آیات اور احادیث میں جن کی حرمت بیان ہوئی ہے ظاہری طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آئے ان کے خلاف ہے تضاد ہے حالانکہ اس میں کوئی تضاد نہیں یہ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں حسر اضافی ایک ہوتا ہے حسر مطلب یہ عمومی کلی قاعدہ اور قانون ہوتا ہے ایک ہوتا ہے حسر اضافی یعنی کہ جن لوگوں کو مخاطب کر کے بات کہی جا رہی ہے جس سیاق و سباق میں صرف اسی کے بارے میں ہی اثر کیا جا رہا ہوتا ہے اسی کے بارے میں تفصیل ہو رہی ہوتی اب یہ لوگ کئی چیزیں حرام بنائے پھرتے تھے جن کو اللہ نے حرام نہیں کیا تھا جس طرح میں نے پہلے بتایا صاحبہ بہیرہ وسیلہ عام یہ اونٹنیاں بکریاں بیل وغیرہ جن تھے یہ ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے وہ آگے تفصیل دیکھے گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی تھی پھر وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھی اور بنی اسرائیل پر بھی حرام تھی اسے یہ کھاتے تھے تو اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالی نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے پھر یہ بات کہی ہے کہ یہ چار چیزیں تم پر حرام ہے جس کو تم حلال کیے بیٹھے ہو مردار حرام ہے خون حرام ہے, خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے اور غیر اللہ کے نام پر جو چڑھائے جانے والے چڑھاوے ہیں نظر نیازیں اللہ کے علاوہ اوروں کے نام وہ حرام ہیں یہ چاروں تم کھاتے ہو اور جو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو اپنے لیے حرام کر کے بیٹھے ہوئے اس کے علاوہ کتاب و سنت میں جو چیزیں حرام ہیں وہ ہر کچلی والا جانور والے دانت ہوں وہ حرام ہے اور پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ وہ پرندہ جو شکار پہ چھپڑتا ہے پنجے کے ساتھ پکڑتا ہے یہ حرام ہے کلو زینا بل مینسی باقی اس کے علاوہ وہ جانور جن کو شریعت نے جہاں ملیں قتل کرنے کا حکم دیا ہے جیسے پاگل کتا ہے سانپ ہے بچھو ہے یہ کبا جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے جس کی گردن سفید اور پیچھے سے سیاہ ہوتا ہے الحراب الابقع چوہا فرمایا ہیل میں حرم میں ملیں ہرمے ملیں کتھک بچھو کو سانپ کو قتل کرنے کا نماز کے دوران بھی حکم دیا پھر کچھ جانور جن کا نام لے کر شریعت نے حرام قرار دیا جس طرح کے گدا اب گدا اس کی کچلی والے دان تو نہیں ہے اس عبومی اصول کے مطابق یہ حلال ہے لیکن شریعت نے بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا خیبر کے موقع پر اعلان کروایا ان رسول اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھریلو گدے کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں نام لے کر شریعت نے حرام کیا یہ چند چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں جن کو شریعت نے حرام نہیں کہا وہ ساری حلال ہے کھانے پینے کے معاملے میں اصول اور قانون یہ ہے کہ ہر شے اللہ نے جو پیدا کی ہے حلال ہی حلال ہے جس کے حرام ہونے کی دلیل آئے گی وہ حرام ہوگا اور حرام چیزیں وہ جن کا شریعت نے نام لیا اس طرح خون خنجیر کا گوشت او ہلا لیے غیر اللہ ہی بیتا مردار گدے کا گوشت یہ شریعت نے حرام قرار دیا پھر اصول بتا دیا کہ کچلی والا درندہ اور پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ یہ حرام بری چیزوں میں. اور جو بحری سمندر میں رہنے والی مائی چیزیں ہیں جو پانی سے باہر نکلے تو مر جاتی ہیں وہ ساری کی ساری حالات ہےل سعید البہ بہر کا سمندر کا شکار حلال اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا کیا ہے اسے مراد وہ جانور ہیں جو پانی سے باہر آئیں تو زندہ نہ رہ سکے جن کی حیات پانی پر موقف ہے پانی کے بغیر نہیں جی سکتے وہ حلال ہے نام اس کا چاہے جو مرضی ہو نام جو مردی رکھ لیکن اگر وہ مائی المولد ہے پانی میں پیدا ہوتا ہے پانی میں زندگی گزارتا ہے موت سے کنارہ ہونے تک واسطہ پڑنے تک پانی میں ہی رہتا ہے وہ زندہ حالت میں ہو یا مردہ حالت میں دونوں طرح حلال ہے وہ تہور مار ہوئی تک مچھلی زندہ پکڑ لیں تب بھی حلال ہے مچھلی پانی میں مر جائے سمندر اس کو باہر نکال کے پھینک دے پانی میں ویسے اوپر تیرتی ہوئی ہو آپ اس کو پکڑ لیں پھر بھی حلال پانی پاک ہے بل ہل تو اور اس کا مردار بھی حلال ہے تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو شریعت نے حرام کیا ہے باقی ساری چیزیں حلال حلال وہ کئی لوگ کہتے ہیں جی بھینس کا ذکر پران حدیث میں نہیں آیا پھر بھینس کا دودھ کیوں پیتے ہو سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو فقہ نے ہمارے امام صاحب نے حلال کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام صاحب کو شریعت بنانے کا حرام کو حلال کرنے کا اختیار ہے اگر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بعد کسی امام کو حلال حرام کرنے کا اختیار ہے تو یہ شرک ہے اور اگر یہ مانتے ہیں کہ ان کو اختیار نہیں انہوں نے قرآن حدیث سے ایک مشورہ نکال کے کسی چیز کے بارے میں بتایا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو پھر اعتراض اس بات کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے جانور تمہارے لیے حلال ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتائے گئے ہیں جو تمہیں بتائے گئے ہیں کہ یہ یہ جانور حرام ہیں وہ ہے حلال ہیں تو بھینس کے حرام ہونے کا فطر بتایا گیا ہے کہیں بھی نہیں لہذا وہ حلال ہی ہے اور بھی کوئی جانور جو ان کے وہاں میں نہیں ایسے علاقوں میں پایا جاتا ہے جنگلوں میں شریعت نے اصول دیا ہے اس پر برکھ دیکھ لو حلال اور حرام کا ایک معیار مقرر کیا ہے پرندہ ہے دیکھو وہ شکار پنجے سے کرتا ہے یا چونچ سے جھپڑتا ہے پنجے سے شکار کرے تو حرام نہیں تو حلال جانور ہے تو اس کی کچلی ہے تو حرام نہیں تو حلا چاہے جو بھی ہوا غیرہ باغ ان والا آج ان فلا اِسما تو جو مجبور کیا گیا ہو ناچار ہو جائے غیرہ باغ ان والا وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو حد سے گزرنے والا نہ ہو فلاح اِسما علے تو اس پر کوئی گناہ نہیں یعنی کوئی مجبور ہو کر اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزیں کھا لے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے تو اس میں کوئی مظاہرہ اور حرج نہیں ہے ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اس آیت سے شریعت کا ایک اصول فوقہ نے اصولوں نے نکالا ہے الضرورات ضرورات تو کہ ضرورتیں محدور حرام چیزوں کو حلال کر دیتی لفظ بولا ہے انہیں ضرورت کا تو آج نظریہ ضرورت کو لوگوں نے کھینچ ٹان کے بڑا لمبا کر لیا ہے کیا کریں جی مجبوری ہے ہاں مانتے ہیں یہ کام نہ جائز ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں مجبوری ہوتی کیا ہے شریعت نے قرآن میں اللہ سکھانا ہوا تھا اعلیٰ نے اس کے لیے لفظ بولا ہے انترار کا ضرورت کا لفظ نہیں بولا اضرار کہتے ہیں ایسی مجبوری کو ایسی پریشانی کو کہ مثال کے طور پر ایک آدمی بھوکا ہے اس کو کھانے کے لیے حلال نہیں ملتا حرام ہے اگر وہ حرام نہ کھائے گا تو مر جائے گا تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ حرام کھائے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرے جان بچانے کے لیے اتنا تو کھائے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے غیر باغن آگن والا آج حد سے تجاوز نہ کرے اب پیٹ بھر کے اور مزے لینے نہ بیٹھ جائے حرام کیا شریعت نے صرف جان بچانے کے لیے کہ وہ کمر سیدھی کر سکے اپنی جان بچا لے اتنا کھا سکتا ہے بس یہ معنی ہے اضتےار کا مجبوری کا یہاں پر بھی جو چیز حرام ہے اگر اس کی علت کا کوئی فتوا آئے گا تو اضتےرار میں آئے گا بس اب خون اللہ نے نام لے کے کہا کہ یہ حرام ہے آج کل یہ خون مریضوں کو لگایا جاتا ہے خون لگوانا خون لگانا خون بیچنا خون خریدنا شریعت کی روح سے حرام ہے یہ ہے اصل اصول اور قانون ہاں کوئی ایسا مریض ہو جس کے بارے میں ڈاکٹر انصاف کے ساتھ یہ فیصلہ کرے کہ اس کو خون کی اصد ضرورت ہے اگر اس کو خون نہ لگا تو اس کی موت کا غالب گمان ہے اور اگر اس کو خون لگ گیا تو اس کے بچنے کا غالب گمان ہے پھر اس کو خون لگا دیا جائز ہوگا ایسے بندے کے لیے خون دینا ایسے بندے کو خون لگانا لگوانا ایسے بندے کے لیے خون کی بے و شرا کرنا وہ حلال ہے جن فلا اسمار ہی یہ شریعت نے اصول اور قانون دیے لوگوں نے آج کالا ہے وہ ڈاکٹروں کو آپریشن کرنا ایسا نہیں مریض کو دیکھتے ہیں ایچ بی چیک کیا وہ بس کم ہے لے آؤ جی دو چار بوتلیں خون کی بندوبست کر کے لگتی ایک بھی نہیں یہ کاروبار بنانے والی بات نہ ہو گئی را ان والا آ جس میں آ اور اگر اس کو پیشہ ہی بنا لیا کاروبار ہی بنا لیا تو پھر یہ گناہ والا کام ہے یہ نیچی اور سواب کا کام نہیں بہرحال یہ عمومی اصول اور قانون جو ہے ضرورات طبی المحذورات اس میں ضرورت سے مراد اضطرار والی ضرورت ہے کہ بندے کی جان جانے کا اندیشہ ہوا یقیناً وہ لوگ جو اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب سے نازل کی اور اس کے عوض تھوڑی قیمت خریدتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ ہی بھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا ولا یزکیہم ان کو پاک نہیں کرے گا ولا ہم عداب اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ آیت ویسے تو کفار حشرقین اہل کتاب کے بارے میں اتری کہ وہ تو رات و انجیل کی باتوں کو چھپاتے تھے لیکن یہ آیت عام ہے اہل ایمان میں سے بھی مسلمانوں میں سے بھی اگر کوئی ایسا کام کرے تو وہ بھی اس و کا مستحق ٹھہرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نادل کردہ آیا تھے کو چھپا لیا بات کھول کر وا دنیاوی غرض اور لالچ کی خاطر تو وہ جو نفع دنیا کا حاصل کر رہا ہے وہ حقیقت پیٹ میں ڈال رہا ہے آگ ڈال رہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا نہیں مطلب نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا غصے کے ساتھ تو دیکھے گا کلام نہیں کرے گا مطلب رحمت کے ساتھ نرمی کے ساتھ کلام نہیں کرے گا غصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ثابت ہے ایک ساولہ تو پل دفاع ہو جاؤ میرے سے بات نہ کرو اللہ تعالیٰ ڈانٹیں گے اہل کے مطلب رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے اولئک الذين استروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا اور عذاب کے بدلے مغفرت کو خریدا فما اصبرهم على النار تو یہ آگ پر کتنے ہی زیادہ صبر کرنے والے ہیں ذالک بان اللہ نزل الكتاب بالحق یہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا وا ان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعید اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ دور کی مخالفت میں ہیں یہ یہودیوں کا کام تھا ایک تو وہ کہتے تھے کہ یہ نبی ہے ہی نہیں نبی کی نبو سے انکار کر دیتے تھے اور کبھی کہتے تھے یہ نبی تو ہے لیکن جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا نا آخر الزمان نبی کا یہ وہ نبی نہیں ہے حالانکہ نشانیاں پوری تھی پہچانتے تھے جانتے تھے لیکن خام خام مخالفت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب جو آپ کا نازل کی ہے اللہ نے برہق نازل کی ہے اور جو اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ بچارے دور کی مخالفتوں میں بھٹک رہے ہیں خام خواہ کا دغز نکال رہے ہیں اور دشمنی پال رہے ہیں